الحمدللہ للہ والسلام صولت رسول اللہ اما بعد اس سے قبل ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کر چکے ہیں توسل سے متعلق کہ آق صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیگر اولیاء کرام کو بارگاہ رب العزت میں وسیلہ کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ نہیں اسلامی شریعت نے اسے جائز قرار دیا ہے یا نہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو قرآن عظیم کی وہ آیت اللہ تعالیٰ جس میں فرمایا کہ وسطینبصبری وسالہ سورہ بقرا کی آیت نمبر پینتالیس اور وبتا کو الہ یہ سورہ معاہدہ کی پینتیس نمبر آیت میں آپ کے بارگام پیش کر چکا ہوں اب وہ حدیث جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے, وصال کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کس طرح مزار اقدس پر جا کر توسل کیا ایک صحابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور طالبان یہ صحابی حضرت سیدنا بلال ابن حارس المزنی رضی اللہ عنہ ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں مزار اقدس پر اور عرض کرتے ہیں بے حقیق شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے یا رسول اللہ اس تشکیل امتک قد قدل اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے پانی سے متعلق دعا فرمائیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پانی کے لیے ہماری طرف متوجہ متوجہ ہوں اللہ سے پانی طلب کریں فائن نہ قد ہلکوں کیونکہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے فقیل تو ان سے یہ کہا گیا انہوں نے خواب میں دیکھا ان سے یہ کہا گیا اقری عمر سلام جاؤ اور خلیفۃ سیدنا عمر عمر رضی اللہ عنہ سے سلام کہو اور میری طرف سے انہیں خبر دے دو وہ اخبر ہوں انہیں خبر دے دو کہ ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں بارش عطا فرمائے گا اور میری طرف سے یہ بھی کہنا کہ آل کل کیس امت سے متعلق ان کی خدمت میں اجتہاد کریں کوششیں کریں یہ میری طرف سے کہہ دینا اللہ ربی, آپ غور فرمائیں یہ صحابی ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد محبوبد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ عمر کو میرا سلام کہنا آپ ذرا غور کریں اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشارت بھی دیتے ہیں کہ عمر سے یہ کہنا کہ نہ گھبرائے میری عمر سے یہ کہہ دینا کہ پریشان نہ ہو ان قریب بارش ہوگی اللہ اکبر آپ غور کریں یہ صحابی کون ہے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہیں وسیلہ کے طور پر پیش کرنا یہ تو جائز ہے ہی ہے اس پر علماء کرام کا اتفاق ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالی کے بارگان پیش کیا کرتے تھے اور ایسا حضرت بلال نہارث المزنی جو صحاب رسول ہیں جلیل صحابی ہیں انہوں نے آقاشلم کو وسیلہ بنایا اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جا کر حاضر ہوئے اور پھر کہا کہ آقاص وسلم کی طرف سے آپ کو پیغام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہا ہے اور پھر آپ سے یہ کہا ہے کہ نہ گھبراؤ یہ عن قریب بارش ہوگی اور میری امت کے معاملے میں عمر سے کہہ دو کہ وہ زیادہ اور کوشش کریں میری امت کے معاملے میں آپ غور کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں کہا کہ ت نے شیر کیا نے کفر کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المنین اشرہ مبشرہ میں ہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے بلال ابن حارث نے کیا, کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا اور انتقال کے بعد وسیلہ بنایا تو ت نے شرک کیا یہ نہیں فرمایا بلکہ سیدنا تعالیٰ ہو کیا فرماتے ہیں یا رب آلو اللہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو اپنی عزن کے ساری پیش کرتے ہیں آپ غور کریں اگر یہ وسیلہ شرک ہوتا توصل بنا, توصل شرک ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ بالکل ناراض ہوتے اور کھڑے ہو جاتے اور لال چہرہ کر لیتے اور آنکھیں بڑی کر لیتے اور فرماتے کہ تُو نے شرک کیا اور تو نے کفر کیا, تو یہاں سے نکل جا نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ بنانے کے امبیا کرام کو اولیاء کرام کو وسیلہ بنانا جائز ہے یہ تعلیم خود آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی اس کے بعد آئیے حضرت سعیدنا وبید اللہ بن عبد الرحمن بن محمد الظہری وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا میرے والد یہ فرماتے تھے قبر معروف الکرقی مجرب لقضاء الحوائج حضرت معروف کرخی رحمتہ اللہ علیہ کی قبر شریف جو ہے یہ اس کے ذریعے حوائج اور حاجات اس کے وسیلے سے حاجات پوری ہوتی ہے یہ مجرب ہے اور پھر یہ فرماتے کہ جو شخص چاہے وہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ایک سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور پھر اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرمائے گا اللہ اکبر آپ دیکھیں حضرت سیدنا حافظ جزری جو کہ شیخ شیخ ہیں وہ حفاظ حدیث میں سے ہیں وہ حسن الحسین میں فرماتے ہیں کہ من مواد ہے ایجابت یہ الصالحین اے بندو سن لو جس جگہ دعا قبول ہوتی ہے اس جگہوں میں سے صالحین کی قبر ایک جگہ ہے یعنی کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں جس جگہ اللہ تعالی دعا قبول فرماتا ہے اس جگہوں میں سے قبر صالحین بھی ایک جگہ ہے اولیاء کرام کے قبور اور ان کے مزارات بھی ان میں داخل ہیں لیکن افسوس سب سے پہلے امت اسلامیہ میں جس نے زیارت قبر کو یہاں تک کہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو آقا کے مزار اقدس کی زیارت کو جس نے سب سے پہلے شرک اور کفر قرار دیا وہ ابن تیمیہ ہے یہ ابن تیمیہ ہے جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی زیارت کی نیت سے سفر کرنے کو حرام اور شرق قرار دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے کسی مفتی نے اس سے پہلے کسی مجتہد نے سے پہلے کسی عالم نے کسی حافظ حافظ الحدیث نے کسی قرآن نے ایسا فتویٰ نہیں دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس نے میری قبر زیارت کی میری شفات اس پر واجب ہے اللہ ربی آپ دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح امت کو تعلیم دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ کن تو نہ ہی تو کم انور اللہ فروخر میں نے تمہیں قبر کی زیارت سے متعلق منع فرمایا تھا لیکن ہاں اب سن لو اب تم قبر کی زیارت کرو اس سے کیا ہوگا کہ آخرت کی یاد تم میں بیدار ہوگی تم میں بیداری آئے گی دنیا سے تم محبت کم کرنے لگو گے اللہ ربی اس کے بعد کس طرح ابن تیمیہ اسے معذ اللہ رب العالمین شرک قرار دیتا ہے جب کہ کا اجماع ہے اس پر صحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ میں سے کسی نے بھی یہ زیارت قبر رسول کو شرک اور کفر قرار نہیں دیا کسی نے نہیں مجتہدین میں سے کسی نے نہیں دیا لیکن افسوس یہ ابن تیمیہ اس نے اسلام میں ایک نئی چیز لائی اور وہ یہ کہ جو شخص آخا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر زیارت کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے یہ, یہ سفر اس کے لیے نہ اس کے نزدیک ناجائز ہے اور یہاں تک کہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہر اقدس کی جو زیارت کرتا ہے تبرک حاصل کرنے کی نیت سے وہ کہتا ہے کہ یہ شرک ہے معذ اللہ رب العالمین آپ دیکھیں حضرت سید امام ابو الوفا بن عقیل الحنبلی جو کہ حنبلی مذہب کے ایک عظیم پیشوا ہیں آپ فرماتے ہیں یو قوله عند زياره قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انك قلت في كتابك لنبيك صلى الله عليه وسلم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما یہ سوره نساء کی 64 نمبر ایت ہے اے مولا حضرت سعید الوفا فرماتے ہیں کہ جب بندہ آقش اسلم کے روزہ شریف کی زیارت کے لیے جائے تو یہ کہے اے اللہ تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ ولاؤ اللہ عز علم جب وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں کوئی گناہ کریں ارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تیری بارگاہ میں آئے اور مجھ سے مغفرت طلب کریں اور اے محبوب جب آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو بے شک میں انہیں معاف کر دوں گا حضرت الوفا فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے یہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جائے تو یہ دعا کرے اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت سیدنا انہ امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے کہ جب خلیفہ منصور حج کے لیے گیا اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب حاضر ہوا تو عرض کرتا ہے صلاح مکھن قائلا یا ابا عبد اللہ استقبل القبل تھا ام استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے امام مالک اے ابو عبداللہ میں جب بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں تو میں کیا اس قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کروں قبلہ کا استقبال کروں یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ گھما کر آقا صاحب کی طرف چہرہ کر کے آقا ص کے چہرے انور کی طرف اپنے منہ کو کر کے میں دعا کروں دیکھیں اللہ اکبر امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں لیما تصرف کا وهو کا کا آدم علیہ علیہ السلام اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ اے منصور تو کیوں اپنے چہرے کو آخص اسلم سے پھیرنا چاہتا ہے وہ تیرے لیے وسیلہ ہے اور تیرے, اور تیرے والد تیرے باپ آدم علیہ السلام کے لیے بھی وسیلہ ہیں چونکہ حضرت سعید اللہ آدم علیہ السلام نے جب آخا صلی اللہ علیہ کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے پیش کیا تو اللہ سلحانہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اسی طرف اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں سعید الاں مالک اور فرماتے ہیں کہ یہ تیرے لیے وسیلہ ہیں اور تیرے تیرے, اے اے تیرے والد آدم کے لیے وسیلہ ہیں علیہ السلام تو اس سے کیا پتہ چلا کہ امام مالک اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحابی ایک تو آخص اللہ سبحانہ سبحان کا فرمان و اب تل وسیلہ عظیم کی آیت آخص صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ پھر آ علماء مستحدین کے فتح اور پھر اولیاء کرام اور علماء مطاخرین کا قول آپ دیکھیں تمام چیزیں ایک طرف ہے اور ابن تیمیہ ایک طرف ہے آخص صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عالمائے مستحدین کے فتح ہوئے اور یہاں تک کہ اللہ تعالی کا فرمان علی شان ایک طرف ہے اور یہ ابن تیمیہ ایک طرف ہے وہ آخر العالمین